بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل کہ ذی یہ وحی الی یا انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا کہ ذی یہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقینا غور سے سنا ہے جنوں کی ایک جماعت نے تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجبا یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے یہ دیلاف آمنا بھی وہ نیکی کی طرف یا سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ولاَََََََََََ شريقہ بھى ربى اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے وہ اناطا جو ربى نہ مت خدا صاحب اور یقینا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس کی بزرگی بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی بی بنائی ہے اور نہ اولاد وہ انّا ہو کانہ یقول و صفی ہونا اور یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ پر زیادتی کی بات کہتے تھے وہ انا دلنّا اللہ تقول النس الجن اللہ کا رباء اور یقیناً ہم نے یہ سمجھا ہے یقین کیا ہے کہ ہم ہر کہ کوئی انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے وہ انه کان رijal من الانس يعذون برijal من الجن فزادوهم رهاقا اور یہ کہ یقینا انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے انہیں سرکشی میں اور بڑھا دیا زیادہ کر دیا سرکشی میں یا راہ کا ڈرانے میں یعنی کہ انسان جنوں سے ڈر کے جنوں کی پناہ مانگتے تھے تو جنہوں نے انہیں اور زیادہ ڈرا لیا وہ اللہ حمدن کمال اور انہوں نے بھی یہ گمان کیا یہ سمجھا جس طرح تم نے سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا وہ اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا چھوا تو ہم نے اس کو پایا بھرا ہوا سخت پہرے کے ساتھ اور چمکدار شعلوں کے ساتھ یعنی آسمان پہ اللہ نے ستاروں کو محافظ بنایا ہے یہ جنات پہلے جاتے تھے آسمان کے ساتھ کان لگا کے آسمان کی باتیں سن لیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا وہ انا پناہ یہ بھی بہت زیادہ مخلوق ہے وہ انا پناہ نق منہا مقاعد السلم اور یقیناً ہم بیٹھنے کی کئی جگہوں پر سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے سمعی استم علم جو اب کان لگائے گا سنے گا ید لہو شہا اور راشادہ تو اپنے لیے ایک چمکدار گھات میں لگا ہوا شعلہ پائے گا مربح مراشادہ اور یقینا ہم نہیں جانتے کہ کیا جو لوگ زمین میں ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب نے نیکی کا ارادہ کیا ہے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے وا اننا من الصالحون و مننا دون ذلك اور یقینا ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی کننا طرائف قیدا ہم متفرق طریقوں کے لوگ ہیں وا اننا زرنا الا نعجز الله في الارض ولنعجزه هاربا اور یقینا ہم نے یہ یقین کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں عاجز کر سکتے کبھی بھی زمین میں اور نہ ہی ہم اس کو عاجز کر سکیں گے بھاگ کر وہ انا لما سم الدا آ منا اور یقینا جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے رب بھی فلاں خواب بخشوں والا رہا کا تو جو اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ کسی خسارے سے نہ ڈرے گا اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کا اس کو کوئی خوف ہوگا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ اور یقیناً ہم میں سے مسلمان ہیں اور ہم میں سے ظالم ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّهُ رَاشَدًا تو جو متی ہوا اسلام لے آیا تو انہوں نے پالیا راشدہ درست راستے کو نیکی کو بھلائی کو و املقا سے تو نہ فقان اور جو ظالم ہیں وہ یقیناً آگ کا ایندھن ہوں گے وہ الواستقام ولا طریقہ تلا عصفی نا کا اور یہ کہ اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے بہت زیادہ پانی پلاتے انفطرا ہمفی تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں میں ذکری عبی اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے یس لک ہو تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں یا زیادہ بڑھنے والے آداب میں وہ انڈل مساجد فلاد اللہ احدہ اور یقینا مسجد اللہ کے لیے ہیں سو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو وہ اللہ کام عبد اللہ عبد القاد وقون وبادہ اور یقین حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ, تہ جمع ہو جائیں کل کہہ دیجیے اندر ربی والا بھی احاطہ کہہ دیجیے کہ, دیجئے کہ, کہ, دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرات کل کہہ دیجیے انورا میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی فائدے کا مالک نہیں ہوں کل کہہ دیجیے انی رئی مین اللہ احد کے ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ سے کوئی بھی والن عاجد امن دونوں ہی اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پا سکتا اللہ بلاغمن اللہ والی ہی مگر اللہ اور اللہ کے پیغامات اور اس کے احکامات پہنچا دینا یعنی اگر یہ راستہ اختیار کروں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات پہنچا دوں تو پھر مجھے پناہ مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہیلّہ رسول الفارا جہنم خالدین افیحہ آبادہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں حتی ادار اماحد امن اطفنا حتیٰ کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مددگار کے اعتبار سے زیادہ ہے اور تعداد کے اعتبار سے کمزور زیادہ کم ہے ان ما تو له میں نہیں جانتا کہ آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یا اس کے لیے میرے رب نے کچھ مدت رکھی ہے محلت رکھی ہے عالم الغیب فلا على غیب وہ غیب کو جاننے والا ہے سوپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اللہ مندر طبا مسول انف علحس مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو یقین لو اس کے آگے اور پیچھے پہرا لگا دیتا ہے گھات لگا دیتا ہے لیا علامہ کہ وہ جان لے ان قد ابلا رسالات کہ انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں وہ احاط ابالدہ اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں وہ احصاف الشین اددا اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے